اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقظا علیہم فیموتوا ولا یقفف عنهم من عذابها کہ ذلك نزی کل کفور وہم یس سر خون فی ہا رب نا اخرجنان عمل صالحن غیر الضی قنامل او نمر کما یدک کر فی حمنت کر جا کمنظیرو فمال مین منصیر انالم غیر اِن حالم بذا سدور سورہ فاتر کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں چھتیس سینتیس اور اڑتیس اللہ پاک ان بدنصیبوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا کہ یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے ہمیں نہیں ملی نہ ہم کوئی جانور ہیں جو کھلی چراغاہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ یہاں یاشیاں کریں اور مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں یہ انجام نہیں ہمارا ہم اس دار امتحان میں اتارے گئے ہیں یہ کمرہ امتحان ہے اور ہمیں پرچہ دے دیا گیا اس کو حل کر رہے ہیں وقت ہے مقرر وہ ہماری مرضی پر نہیں ہے ٹائم جب اوور ہو جائے گا تو پرچہ ہاتھ سے لے لیا جائے گا پھر ہماری زندگی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام اور وہ کامیابی اور ناکامی بھی کوئی سرسری بات نہیں کہ چلو فیل ہوگا سپلیمنٹری ہو جانا دوبارہ چانس نہیں ملے گا انجام یا تو بہت شاندار ہوگا ہمیشہ کی زندگی راحت کی اور آرام کی یا مصیبت اور دکھوں میں پھنس جاؤ گے مگر کم لوگ جو تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ بابر باعش کوش کے آرم دوبارہ نہیں پھر کب آنا دنیا میں مزے کرو بس وہ مزوں میں لگ گئے چار پائے بن گئے اور رائے نام میں بل و مدل چار پایوں سے بدتر چاند پاؤں کی خواہشات کی بھی کوئی حد ہے کہ تھوڑا بہت گوشت کھا لیا پھر آرام سے بیٹھ گئی یا دن رات ہلکے کتے کی طرح بھاگے رہتے ہیں اکٹھا کرتے رہتے ہیں حرام بے شک اس میں سے کھانا کچھ بھی نصیب نہ ہو ان کی حرص کی کوئی حد نہیں کتوں سے بدتر ہو جاتے ہیں مگر مانتے نہیں امبیا علیہم اور اللہ کی کتابیں باب آنگے دہل اعلان کرتی ہیں ڈھول بجاب جا کر کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کھلنڈرا نہیں ہے یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو وہ حکیم ہے دانا ہے اس نے بچوں کا یہ کھیل نہیں کورسایا وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو مرنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آنے والا ڈر جاؤ البدار البدار چیختے آنکھ ہیں کہ جلدی کر جلدی کر وقت ختم ہو رہا مگر یہ انسان غافر غفلت میں پڑا ہوا ہے ہوش میں نہیں آتا تو اللہ پاک پھر مارتے ہیں ول جو بد نہیں مانتے نا کہ حساب کتاب ہوگا اس کو نہیں مانتے وہ کہتے نہیں عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرتی ان کا یہ فلسوا کہ عیش کرو یہ ڈراوے جو ہیں کہ قیامت آئے گی کب سے ڈرا رہے ہیں لوگ آدم علیہ السلام سے آئی کیوں نہیں پھر قرآن مجید میں سب بات یہ سب باتیں آتی ہیں یہ بے ایمان کہتے ہیں وہ کہاں کھڑی ہے پھر آ جائے ایا مرسا کب وہ لنگر انداز ہوگی وہ کشتی کیوں نہیں آتی کنارے لگے دیکھ لیں ہم قیامت ٹٹھے اڑاتے اللہ پاک فرماتے ہیں جو نہیں مان رہا ہے نا نتیجہ کیا دیکھیں گے پھر کیا انجام سامنے آئے گا لہم نار و جہنم دوزخ کی آگ ہوگی اس سے ہزار ڈگری زیادہ تیز اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے انہیں بھونا جائے گا پھر لا یقزا لمفائی موت ایک طریقہ تو اس سے بچنے کا یہ تھا جان چھوٹنے کا کہ مر جاتے وہاں جل جاتے مر جاتے راکھ ہو جاتے پھر بھی قصہ ختم ہو جاتا لا یقزا لحم نہ تو قصہ ہی ختم ہوگا کہ یہ مر جائیں اس طرح بھی جان نہیں چھوٹے گی ہمیشہ زندہ رہیں گے کسی کو اللہ پاک مات دیں لا منہ تو ولا بلا نہ اس میں مریں گے کہ جان بخشی ہو جائے اور نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا جینے کا بھی کوئی نہیں حال ہوگا بد بخت روتے رہیں گے چیختے رہیں گے اب نہیں مانتے یہ صرف ان کی بات نہیں جو زبان سے کہتے ایک نہیں آئے گی امتوں میں سے ایسے تھوڑے ہوئے ہیں زبان سے مانتے تھے کیونکہ انبیاء علیہم السلام نے سب کچھ یہود کو نصارہ کو ہندوؤں کو کہ دنیا تو ایک ہے جہاں جا کر حساب دینا مگر عملا یہی حال ہے کہ جیسے کافر ہیں اسی طرح کرما گوا یہ بھی بے فکر ہیں کہ نہیں صبح جام سے گزرتی ہے شام دل آرام سے گزرتی ہے صبح شراب پی لیتے ہیں شام کو کوئی محبوبہ مل جاتی ہے آخبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گزرے اس میں لگی اللہ فنواتا کم بختو وہ تمہارے سر پر جو تلوار لٹک رہی وہ تو آ را وقت اس کا ہر گھڑی تم اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہو جیسے جہاز ہوتا تیزی سے اپنی منظر کی طرف ہوتا انسان ایک ایسا مسافر میں اور آپ کہ ہر شخص جو ہے اس کا جہاز یا اس کی گاڑی کہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہوگی ہماری زندگی کی گاڑی تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتی جس وقت آئے تھے اسی وقت واپسی سفر شروع ہو گیا جو دن ختم ہوتا جاتا نا موت قریب آتی جاتی کبھر کا کنارہ قریب آ رہا مگر غافل ہے انسان اللہ کی کتاب میں نیک لوگ صرف یہی ایران کرتے ہیں میں یہی ایک بات ہے جس لیے یہ نذیر اخواتے ہیں جن جھوڑنے والے خبردار کرنے والے کہ اٹھ کھڑا ہو کیوں سویا ہوا سفر ہے دشوار بڑا مشکل سفر ہے جو آگے پیش آنے والا سفر ہے دشوار خواب کب تک کب تک تو سویا رہے گا یہ نیند چھوڑ خبر اختفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل ادم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے وقت بہت تھوڑا نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت کچھ کا حکم ہو جائے ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں میں اب بول رہا ہوں کوئی پتہ نہیں اگلا لفظ میں بول سکتی ہوں اس طرح موتیں ہو رہی ہیں تو فرمایا کیوں دیر کرتے ہو تم مند آدمی کو تو چاہیے تجبت میرا دنیا فن کلا تدری عزا جن الہ الحل تعیش فجری۔ آنے والے وقت کے لیے کوئی سامان اکٹھا کر لے کیونکہ جب رات آتی ہے تو تجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ سو تو دیکھے گا کہیں سوئے پڑے مر گئے لوگ سویرے ان کو جنجھوڑ رہے ہیں جگا نہیں وہ ابا جی تو بہت ہو گئے میں نے اپنے والد مطلب میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے صبح میں وضو کے لیے پانی دے رہا تھا تجزگی اٹھی نہیں تو اس لیے اللہ پاک فرماتا کیوں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تمہیں پتہ ہے کہ صبح آئے گی اور یہی بات جب کندے اس طرح ہلا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رسول کریم علیہ السلام نے نصیحت عبداللہ کون فی دنیا کانا کا قریب آبر و سبیر دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو رہ چل یا پردیسی تو حضرت عبد اللہ ردین پر اس نصیحت کا یہ اثر ہوا جب حضور نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تم پردیسی ہو او آ بروس پردیسی سے بھی آگے سمجھو کہ تم راہ چل رہے ہو پردیسی بھی کہیں تھوڑی دیر کے لیے ہی نہیں رہے چل رہے تو حضرت عبد اللہ ردینوں پھر یہ کہتے تھے لوگوں کو اس حدیث کی وجہ سے اتنا ان پر اثر ہوا تھا کہ دن اعزاز بہت فراتن تد علم اور میرے بھائی جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو کہ شام کو یہ نیکی کر لیں ویضام سیدا فلاطن تج الم صاحب اور شام و تو صبح تک تک پینڈنگ نہ کرو وہ دان نفسا کے منسا بالکل اپنے آپ کو تم قبروں واروں میں گنا کرو پھر میں سے نام کاٹ کہ میں زندوں میں نہیں ہوں میں مردوں میں جا چکی جیسے میرے بھائی سارے جا چکے میں ان میں ہوں اور ایسے ہی ہے بالکل یہی وقت آئے گا شیخ عبد القادر جی رانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شاگرد بھی ہیں بہت بڑے عالم ہیں ابنِ قدامہ حمبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب المبنی فقِ اسلامی کے ان تین کتابوں میں سے جن کے بارے میں شاکز الدین بن ابو السلام کہتے ہیں کہ جب تک یہ تین کتابیں ہیں نا المگنی ہے المحلہ ہے التمہید ہے اسلامی قانون میں نہیں سکتا سارے مسئل کے ان کے انہوں نے بیان کر لیے تو شیخ ابن قدامہ رحمتہ اللہ علیہ شاعر بھی تھے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو کیوں غفرت میں پڑا ہوا الا کم تجا لط تصویفہ کب تک تو آدت بنائے رکھے گا کہ کل کو کریں گے تھوڑی دیر کے بعد کریں گے یہ صوفہ صوفہ جو ہے کہ کر لیں گے یہ کب تک تو یہ طریقہ اختیار کرے گا کم تجل الطفیفہ دابن الا اما یکفی کا نظارالمشیدی اب تو تیرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں بڑھاپا بھی تجھے نہیں غفرت سے جگاتا کہ وقت آ گیا یہ بالوں کا سفیدان بتا رہا کہ جوانی گئی اب تو منزل قریب آ گئی کالے وار جاں بگے ہوئے تے موت سنے آیا حافظ محمد لقفی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں اب تو چھوٹی عمر میں ہی آ جاتے ہیں مگر پہلے تو یہی تھا نا کہ سفید بار آنے اشارہ ہوتا تھا بس وقت آدھا جو ہے گزر گیا کاڑے وار جاں بگے ہوئے تھے موت سنے آیا کر کچھ فکر چلن گئی پیارے کیوں دل کھیلنے آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہاں موت ہی آئے گی کہ تمہاری جان چھوٹ جائے ورخفانمنزاب اور نہ جہنم کے عذاب میں کبھی نرمی کی جائے گی یہ بھی نہیں کہ عذاب کبھی ہلکا ہو جائے تھوڑی بہت چھٹی مل یہ بھی نہیں۔ کروڑوں اربوں سال گزرتے جائیں گے بڑھتی جائے گی زیجر عام اور ایندھن اس میں ڈالیں گے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار حوصلہ ہے یہی بات حضرت ترین فرماتے ایک طرف ایک مچھر کاٹ جائے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا تو کی ذخی آگ کہتا جو نہیں مار رہا ہے یہاں ان کی آنکھیں نہیں کھوتی لم کھلتی لمبی ٹان کر سوئے ہوئے وہ پھر سن لیں کہ وہاں نہ یہ مریں گے نہ عذاب میں کمی آئے گی غزال کنزری کلّا کپور اور جو نا شکرے ہیں اتنی نعمتیں میں نے دی کہ پیدا کیا صرف پیدا نہیں کر دیا اتنے سامان ارد گرد بخیر دیے کہ جس وقت جس چاہ کی ضرورت ہے اس کو مر رہی سپلائی جاری صبح اٹھتا ہے ڈھیر سبزیوں کے ہیں دکانوں پر فروٹ ہیں ادھر بیوٹی پارلر ہیں لباس ہیں گاڑیاں ہیں ادھر آکسیجن ہے پانی کے ذخیرے ہیں بادل ہیں کتنا جہان تیری خدمت میں لگا ہوا تجھے شرم نہیں آئیں راج یہ کارخانے تیری خدمت میں دوڑ رہے ہیں مگر تو ایک اللہ کا حکم نہیں مانتا کزر کے نزی ایسے جتنے ناشکر ہیں کتنی ان گنت برت رہے ہیں مگر اس کے سامنے تھر نہیں کھاتے ان کا علاج پھر یہی ہوگا کہ آگ میں بھنے جائیں گے بہم یس طرح پیا وہاں پھر یہ چلائیں گے بہت فریاد کریں گے پرند آواز سے روئیں گے ربہ آخرجنا ہمارے رب ہم ہمیں یہاں سے نکال اس وقت یہ منتیں کریں گے پھر کہ دوست سے ہمیں نکال نا مل سالح اب ہم نیک کام کریں گے غیر اللہی کنہ نعمل اب وہ کوئی کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے توبہ وہ نہیں کریں گے اب نیک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ہے جب یہ چیخیں گے چلائیں گے اولم نمر گم ماں تک قرفی یہ منتظک کر اس لیے قرآن ذکر ہے نا تذکیر یاد جا فرمایا کوئی نئی بات نہیں میں بتاتا سا باتیں پہلے ہی تجھے مارو میں مگر تم برا دیتے آنکھیں بند کرتے ہو میں صرف آنکھیں کھولتا ہوں کہ لوگ مرنی ہے کہاں کہیں تیرے بھائی باپ ماں سارے اپنے ہاتھوں سے تو قبر میں رکھ کر آیا مگر پھر نہیں تو سوچتا کہ باڑی تیری بھی آئے گی تو میں صرف یاد دلاتا ہوں تو اللہ پاگ نے فرمایا کہ چلو کسی کو تھوڑی عمر ملی ہے میں اس کا ازر مانتا ہوں کہ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا بچپن فاجوانی, کو تھا جوانی من ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نے ہوش کرنا ہوتا جاگنا ہوتا تو جاگ سکتے تھے اور اس کی جشری رسول کریم اللہ وسلم نے ساٹھ سال کی ہم میں سے کئی اس عمر کو پہنچ چکے <mater> رسول کریم علیہ السّلام نے صاف فرمایا حضرت ابو رحرا رضون واعد کرتے ہیں آدر اللہ علمرعین اخراج الحت اللہ سے تین آسانہ جس کو اللہ نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہ ساتھ سات سال کی عمر کو پہنچا اب اللہ نے اس کے بہانے ختم کر دیے اب <است> نہیں سنیں گا اس کی کوئی فریاد کہ اتنی لمبی عمر تھی ساٹھ سال پھر تجھے شرم نہیں آئی تو کیا میں نے اتنی عمر نہیں تمہیں دی تھی کہ اگر سمجھنا ہوتا جاگنا ہوتا ہوش پکڑنا ہوتا تو پکڑ لیتے جاک اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈرانے والے بھی تمہارے پاس بھیجے گئے ڈرانے والے اللہ کی کتابیں بھی نظیر ہیں حاضہ نظیروں نظر لورا کتنے نوٹس آئے اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور علماء نے یہ بھی کہا کہ خود بڑھاپا بھی نظیر ہے دوستوں کا مرنا بھی نظیر ہے ساتھی جاتے ہیں وارا کا تحم و لستا تردوم پھکا بےکا فلم ترد کہتے ہیں تو ان کو اٹھا کر لے جاتا چار آپ کندھوں پر اور دیکھتا ہے پھر وہ گھر کو لوٹ کر آئے تو چھوڑایا اپنے بڑے جگر کے ٹکڑے اور ساتھی جن کے بغیر ایک سیکن نہیں رہ سکتا تھا فلم تروت نہیں لے کر آیا پھر ان کو وہیں چھوڑا مٹی کے نیچے وارا کا میں راستہ ترو دوں تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے لے کر واپس نہیں آتا پکان بےکا دھو ملتا فلم مجھے صاف اسی طرح نظر آ رہا کہ ایک دن تو بھی اٹھایا جائے گا تیری بھی چار پائی اس طرح کنگوں پر ہوگی آپ واپس نہیں آئے گا بیٹے آ جائیں گے بھائی آ جائے گا تو وہیں رہ جائے گا مگر ہوش نہیں کرتا تم الموت تو فی کل ہی نہیں انسر الکفنا و نا ہنفی غفرت نما دینا ہر وقت قبر جو ہے نا کفن ہر وقت موت کفن پھیرا رہی ہے کبھی اس گھر میں بچھ رہا, کبھی اس گھر میں روزانہ تو اعلان سنتے آپ کہ فلاں چلا گیا یا اس کے جنازے میں تو کفن ہر وقت موت جو ہے بچھا رہی ہے مگر ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے بارے میں ہو سکتا ہے ابھی فیصلہ ہو گیا بعد میں ہماری باری سوئے ہوئے بالکل سوئے ہوئے ہیں اور وہی شیخ جو ابنِ قلام رحمتہ اللہ کا میں نے ذکر کیا وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو خیال کر اما یکفی کا کا کرلا یومن تو قبر تیرے جگانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے اس سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ تو روزانہ اپنے کسی بھائی اور دوست کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے گاڑی جا رہی ہوتی ہے اور تو دیکھتا کہ وہ پاس ہی سڑک کے قبر میں لیٹا ہوا تجھے پھر بھی شرم نہیں آتی کہ وہ چلا گیا باڑی تو میرے میری بھی آنے والی کیسی بات ٹھیک وہ سیکھی تھا مر اس نے کتاب بڑی پیاری لکھی دیا سنگھ نے اور دو مربع زمین اللہ کے راسم میں دے دی تھاری اپنی حویلی